يُصَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَ سدری و یسرلی امری وحلسانی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا و من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب و ترضا آمين يا رب العالمين گزشتہ دنوں چھشتوں میں ہم نے سورہ جمعہ کے بارے میں کچھ تمہیدی مباحث بھی مکمل کر لیے تھے اس کی پہلی آیت کے بارے میں ہماری گفتگو پوری ہو چکی ہے البتہ دوسری آیت جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیات میں سے ہے اور اس صور مبارکہ میں عمود کی حیثیت رکھتی ہے مرکزی آیت کی حیثیت اس پر ابھی ہماری گفتگو جاری تھی تو بغیر کسی بھی چیز کے عادے کے میں اب آگے بڑھ رہا ہوں ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ یہ جو چار اصطلاحات ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف چہار گانا کو بیان کیا گیا ہے تلاوت آیات تسکیہ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت ان چاروں کا تعلق قرآن حکیم سے ہے دو تو بالکل اظہر الشمس دلاوت آیات ظاہر بات ہے کہ براد قرآن کی آیات ہے تعلیم کتاب ظاہر بات ہے کہ کتاب سے براد قرآن ہے لیکن بقیہ دونوں بھی جیسا کہ میں اس کے دلائل دے چکا ہوں یہ بھی در حقیقت قرآن مجید ہی کے مضامین کے حصے ہیں آیات سے مراد قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جن میں ایمانی مباحثہ ہے ایمان کی دعوت آئی پھر اخلاقیات جو مکی صورتوں میں ایمانی مباحث کے ساتھ لازمن شامل ہیں وہ در حقیقت تسکیہ سے تعلق رکھتے ہیں پھر مدنی صورتوں میں احکام آئے حلال حرام واجب فرض یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق کتاب سے ہے اور پھر یہ کہ آخری چوٹی جو ہے وہ انسانی شخصیت اس کے ذہن اس کے فہم کی وہ تربیت جس کو کہ ہم میچورٹی سے تعبیر کرتے ہیں حکمت تانائی عقل انسانی کا استحکام اور یہ بھی در حقیقت صرف عقل کا نہ ہو بلکہ پوری انسانی شخصیت تو یہ بہرحال تفصیل بعد میں بھی آئے گی یہ چاروں حصے در حقیقت قرآن مجید ہی کے مختلف اجزاء ہیں اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس بحث کو اس جملے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی انقلاب قرآن حکیم ہے یہ اصطلاح میں نے اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ استعمال کی ہے لیکن میں آج اسے کوالیفائی کر رہا ہوں مزید واضح کر رہا ہوں انفرادی انقلاب کا آلہ قرآن حکیم ہے اصل میں بڑے سے بڑا انقلاب بھی ظاہر بات ہے کہ اس کا آغاز ہوتا ہے افراد کے بدلنے سے یہ چیز تو متفق علیہ ہے آپ اجتماعی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں اجتماعی نظام میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں عرف عام میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اس کا آغاز یہیں سے ہوگا کہ پہلے کچھ لوگ بدلیں گے کچھ افراد بدلیں گے ان کا ذہن بدلے گا ان کا فکر بدلے گا ان کی سوچ بدلے گی ان کی عملی زندگی زندگی میں ان کا رویہ بدلے گا پھر یہ لوگ ہیں جو انقلاب برپا کریں گے تو وہ جو انفرادی انقلاب ہے یہ جو, جو نقطہ آغاز ہے اجتماعی انقلاب کا اس کے لیے کل جو آلہ ہے وہ قرآن حکیم افراد کو بدلنے کا ذریعہ در حقیقت پرانی حقیقت میں یہاں ذرا مزید وضاحت کر دوں کہ یہ چیز اگر چیز متفق علیہ ہے کہ افراد کے بدلے بغیر انقلاب نہیں آئے گا لیکن بعض لوگوں نے اس فلسفے کو ایک انتہا تک پہنچایا ہے گویا کہ محض انفرادی تبدیلی سے انقلاب آ جائے گا لہذا عمل کو جاری رکھیے لوگوں کو بدلتے چلے جائیے جب سب لوگ بدل جائیں گے نظام بدل جائے گا یہ ایک بہت بڑی فیلسی ہے یہ اصل میں منطق کا بڑا ایک یوں سمجھ یہ کہ جال ہے کہ جس میں انسان پھنس جاتا ہے اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی معاشرے میں تمام انسان کبھی نہیں بدلتے بہترین دعوت ہو فطرت انسانی سے قریب ترین دعوت ہو عقل انسانی کے نزدیک مسلم ترین دعوت ہو تمام انسان کبھی نہیں بدلتے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں میں کچھ پرورٹی شخصیتیں بھی ہوتی ہیں مست شدہ شخصیت کی فطرت جو ہے مس ہو چکی ہے وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے کسی صورت قبول نہیں کریں گے ان میں تکبر ہے ان میں حسد ہے یہ دو چیزیں جو ہے ان کے لیے آڑ بن جاتی ہیں وہ کبھی بھی کسی بات کو چاہے وہ کتنا ہی ان کا دل اس کو مان لے میں جہازو بیاہ وسط تھا ہوں انہوں نے انکار کیا اس کا حالاں کے یقین کیا ان پر ان کے دلوں نے دل مان گئے کہ بات صحیح ہے لیکن زبان انکار پر مشر رہی جیسے کہ یہود کے بارے میں آتا ہے کہ یارفون کما یعرفون ابنا ایسے پہچانتے ہیں قرآن کو اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر دشمنی میں وہی وہ آگے رہے پھر یہ کہ جو بھی نظام قائم ہوتا ہے اس نظام میں کچھ لوگوں کے مالی مفادات ہوتے ہیں ویسٹن انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی مذہبی سیادت اور قیادت ہوتی ہے ان کی مسلدیں ہیں سماجی اعتبار سے ان کی حیثیتیں ہیں انقلاب چونکہ ظاہر باتیں تلپٹ کرتا ہے اس میں تو نظام بدلے گا تو ویسٹ انٹرسٹ پر بھی آنچ آئے گی لہذا اس کو سادہ سی ایک پروپوزیشن نہ سمجھیے کہ افراد بدل جائیں گے تو انقلاب آ جائے گا خود بخود آ جائے گا ہر کس طرح ایک بات جو ہے وہ صحیح ہے پہلے افراد کو بدلنا ہوگا ایک موقب تعداد میں افراد بدلیں گے پھر وہ جمع ہوں گے منظم ہوں گے طاقت بنیں گے اور پھر وہ اس نظام باطل یا ظالمانہ نظام یا استحصالی طبقات یا وہ کہ جو انقلاب کے راہ میں مظاہم ہوں گے ان سے ٹکرائیں گے یہ ہے جہاد اور قتال جو سورہ صف میں جس کا ذکر آ چکا ہے اس کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا اگر محض افراد کو بدلتے رہنے سے انقلاب آ سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وہ راستہ اختیار نہ کرتے جو جہاد اور قتال کی وادیوں سے ہو کر گزرا ہے لیکن بہرحال وہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ افراد نہیں بدلیں گے تو وہ جمیت کہاں سے فراہم ہوگی وہ طاقت کیسے وجود میں آئے گی کہ جو اس نظام باطل یا ظالمانہ نظام سے ٹکر لے اپنے جان مال اس سب کے لیے وہ خطرات مول لے رسک لے ان سب کا تو ان کو فراہم کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ پہلے کچھ افراد کو بدلنا لازم تو افراد کا بدلنا انقلاب کا نقطہ آغاز ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور اسلامی انقلاب کے لیے افراد کو بدلنا وہ شعر اس میں آپ چاہیں تو ذہن میں تازہ کر لیجے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بلکہ اقبال کے ہاں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں اجتماعیت کی اہمیت بھی ہے موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں معلوم ہوا کہ اجتماعیت سے علیحدہ ہو کر کٹ کر کوئی فرد جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انفرادی انقلاب جو اجتماعی انقلاب کا پیش خیمہ ہے پری ریکویزٹ ہے لازمی بات ہے اس کا آلہ اس کا ذریعہ بالکل لیا تمام تر قرآن حکیم اس کو بڑی سادگی سے تو مولانا حالی نے کہا اپنی مسدس میں اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی ساتھ لایا یہ نسخے کیمیا ہے کہ جس نے لوگوں کو بدلا انسانوں کو بدلا ان کی سوچ بدلی نقطہ نظر بدلا ان کی زندگیوں میں انقلاب عظیم برپا کیا۔ پہلے زندگی سب سے زیادہ محبوب شہ تھی سب سے زیادہ محبوب متا لیکن اس کے بعد موت اس سے کہیں زیادہ خوش آئند کو گئی نشانے مرد مومن باتو گوئم جو مرگ آیا تبسو مر لبے اس کو لیکن اس مضمون کو جس قدر پرشکو انداز میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے میں اس کے زیادہ اشار نہیں آپ کو سنانا چاہتا لیکن تین اشعار جو ہیں بنیادی طور پر تو عظمت قرآن کے ذمن میں ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ فلسفہ انقلاب جو ہے کہ وہ افراد سے شروع ہوتا ہے پھر وہ اجتماعیت کو تبدیل کرتا ہے اور افراد کو بدلنے والی شہ قرآن ہے تو جس قدر پر شکوں اور جامع انداز میں ان تین اشار میں علامہ نے اس کو بیان کیا میں سمجھتا انہی کا حصہ ہے میں نے لکھا ہے صاف طور پر جو میرا کتاب چاہے علامہ اقبال اور ہم کہ میرا آج کی تاریخ پر بھی میں گواہی جو ہے آج کی تاریخ میں بھی اپنی گواہی سب کر دینا چاہتا ہوں عظمت قرآن کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے میرے نزدیک کسی دوسرے شخص پر نہیں ہوا ہے کم سے کم اس صدی میں اس دور میں جو بھی لوگ مجھے جن سے مجھے واقفیت حاصل ہے جن کو میں جانتا ہوں عظمت قرآن کا انکشاف جو ان پر ہوا فاش بویا ماں دردل مزمرست میں صاف ہی کہہ دوں یہ قرآن کیا شے ہے میرے دل میں جو حقیقت مزمر ہے چھپی ہوئی ہے کہہ ہی ڈالوں ای کتابیں دی چیزیں دی یہ کتاب نہیں ہے اور شے ہے اور, اور شے سے مراد کیا ہے مسلح حق پنہاؤ ہم پیداستوں زندہ ہو پائند و, و بویاستو اس سے زیادہ مدح میرے نزدیک ممکن نہیں ہے مسلح حق ذات حق صبح نو و تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات اسی کی طرح سے مسلح حق پنہاؤ ہم پیداستوں جیسے اللہ کی شان ہے کہ ہول اول او آخرو و ظاہر ول بات اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے اسی طرح یہ قرآن ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے پنہاں بھی ہے پیدا بھی ہے ظاہر بھی ہے زندہ او پائندہ ہو گویاستو یہ خود زندہ شے ہے پائندہ ہے ہمیشہ رہنے والی گویاست ہے گویا ہے بات کرتا ہے متکلم ہے یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ تمام صفات اس کلام میں موجود اور اس میں کوئی شک نہیں منطقی طور پر یہ کہا جائے گا کہ متقلم کی شخصیت پوری کی پوری حویدہ ہوتی ہے کلام میں اس کی پوری شخصیت اس کا علم اس کے اندر کس قدر مہذب انسان ہے آپ ایک جملہ بولیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جو ہے کتنے پانی میں ہے علمی حیثیت سے اس کا کیا مقام ہے تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے کس سطح پر ہے معلوم ہو جائے گا کات بازی راگ پایا تو در حقیقت کلام میں متکلم کی پوری شخصیت کا انعکاس ہوتا ہے وہی بات اقبال نے کہی ہے یہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی ایک صفت ہے اور اس میں اللہ کی جملہ صفات کا انعکاس موجود ہے مسل حق پنہاؤ ہم پیداستوں زندہ ہو پائندہ ہو کوئی آستوں آخری شعر ہے اصل میں جس کے لیے یہ دو اشعار تبھی درگئے چوم جاں در رفت جاں دیگر شبت جہاں چود دیگر شد جہاں دیگر شوت یہ ہے در حقیقت آج جو میں نے عرض کیا انفرادی انقلاب اور اجتماعی انقلاب جب یہ کسی کے اندر اتر جاتا ہے قرآن سرایت کر جاتا ہے چو ب در رفت جہاں دیگر شوت وہ جان جو ہے اندر سے اس کی اصل حقیقت پرسنالٹی جو ہے انسان کی پوری شخصیت بدل جاتی جاں چود دیگر شد جہاں دیگر شوت جب یہ انسان کا فرد جو ہے فرد نو بشر یہ تبدیل ہوتا ہے تو یہاں سے پھر عالمی انقلاب کا آغاز ہوتا ہے اندر سے انسان بدلے گا تو پھر یہاں سے مقدمے تعداد میں انسان بدلیں گے پھر وہ جمع ہوں گے قوت بنیں گے ٹکرائیں گے جہاد اور قتال کے مراحل طے کریں گے جہاں دیگر شبت پھر وہ عالمی انقلاب آ جائے گا اس بات پر میں چاہتا ہوں کہ مزید کچھ غور کر لیا جائے اور اس پر غور کرنے کے لیے دو انداز میں نے طے کیے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں سمجھیے کہ جیون ایک شخص ہے آپ کے سامنے ایک فرد ہے آپ کو آپ کے سامنے آپ اسے بدلنا چاہتے ہیں اور فرض کیجیے بلکہ یہ کہ کیوں ہم اس کو زیادہ ابسٹریکٹ اور مجرد کریں آپ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اسلامی انقلاب آ جائے ایک انسان میں ایک فرد میں اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہوگا نارمل انسان جو ہوگا میں اب نارمل لوگوں کی بات نہیں کر رہا مریض اشخاص کی بات نہیں کر رہا نارمل شخصیت وہی ہوتی ہے کہ جس کے فکر اور عمل کے اندر ایک رشتہ ہے اس کا عمل وہی ہوتا ہے جو اس کی فکر ہے اس کی سوچ ہے وہ ہے نارمل شخص فکر کچھ اور ہے عمل کچھ اور ہے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں اندر سے سپلٹ پرسنالٹی ہے ٹوٹی ہوئی شخصیت ہے سوچ کچھ ہے اور اس کے عمل کچھ اور ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ شخصیت جو ہے وہ پورے طور پر ثابت نہیں ہے جس کو کہ کہا جا سکے کہ وہ سالم و ثابت شخصیت جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی تو ثابت و سالم شخصیت جو ہے اس کے فکر اور عمل کے درمیان ایک مطابقت ہونی چاہیے اس نارمل شخص کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو جائزہ لینا ہوگا کہ اس کی فکر کیا اس کی سوچ کیا ہے یہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا کسی کریٹر کو کسی خالق کو کسی مالک کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟, مانتا ہے تو اس کا تصور کیا ہے اسے ایک عاجز اور لاچار خدا سمجھا ہے یا آلہ کل شعین قدیر خدا سمجھتا ہے وہ لا علم ہے یا یہ کہ وہ جو کل علیم ہے وہ ایٹ رینڈم کوئی کام کرنے والا ہے اور رام کی لیلا جو ہے تصور ہے جیسے کھیل رہا ہو بچہ ایسے ہی کھیلتا ہے یا وہ حکیم شخصیت ہے حکیم ہستی ہے یہ ساری باتیں وہ محض ایک روح کائنات ہے مجرد روح کائنات یا یہ کہ اس کی ایک شخصیت ہے اس کی زندگی ہے وہ الحی ہے سب سے پہلے جب تک کہ یہ تصورات صحیح نہیں ہوں گے اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آ جائے فرض کیجئے وہ کہتا میں خدا کو مانتا ہوں مانتا کیسے ہے بھائی اس کو اچھی طرح سمجھ لیے انالائز آمن تو بلّاہ کما ہوا بے و صفات جب تک کہ اللہ کو مانا نہ جائے ان اسباہ و صفات کے ساتھ تو اس سے انسان کے عمل کے اوپر اثر نہیں پڑے گا پھر یہ کیا وہ اس زندگی ہی کو بس سمجھتا ہے کہ زندگی ہے موت کے بعد خاتمہ ہے یا یہ کہ واقع تن موت کے بعد وہ اپنے وجود کے تسلسل کا قائل ہے بڑی اہم بات ہے جائزہ لیجیے ایک شخص وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے اس کا طرز عمل کچھ اور ہوگا منطقی طور پر اور ایک شخص جو سمجھتا ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد ہے اس کا طرز عمل بالکل کچھ اور ہوگا زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا اسی طرح اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے انسان جو کچھ اللہ نے اسے علم دیا عقل دی ہے جو بھی اس کے ہوا سے ظاہری ہیں وہ سوچتا ہے اور دیکھتا ہے مشاہدہ کرتا ہے اسی سے اسے, اسے اپنا راستہ دیکھنا ہے یا وہ مانتا ہے کسی آسمانی ہدایت کو پہلا کام یہ ہے فرض کیجئے کہ کے ہمارے ہاں اس کی مثالیں آپ کے علم میں بھی ہوں گی فرس کی جے والدین بہت نیک ہیں نمازی ہیں پرہیزگار ہیں وہ اپنے اولاد کو دیکھتے ہیں کہ وہ اولاد تو کسی اور اس پر جا رہی ہے صبح شام کہہ رہے ہیں نماز پڑھو نماز نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں تو بہت دباؤ پڑ گیا کبھی. ان کے سامنے نماز پڑھ لی اس کے بعد نہیں پڑھتے سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ ان کا ذہن بدل چکا ہے گلا تو گھونٹ دیا مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہی اللہ؟ جن تعلیم گاہوں کے حوالے وہ کیے گئے جو کچھ انہیں پڑھایا جا رہا ہے والدین کو تو ان کے فرشتوں کو خبر نہیں کہ یہ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ انہیں تلخین کر رہے ہیں بعض و نصیحت جو ہے کیے چلے جا رہے ہیں اور وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ بہرے کانوں پر وہ نصیحت جو ہے وہ ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے. سبب کیا ہے کہ ان کا فکر بدل چکا ہے آپ کو سب سے پہلے فکر بدلنا ہوگا دوسرے درجے پر جب فکر بدل جائے گا تو غلط فکر کی بنیاد پر جو غلط عمل تھا وہ خود بخود ایسے ختم ہو جائے گا جیسے پت جھڑ کے پتے جھڑ جاتے ہیں پت جھڑ کا موسم آیا درختوں کے پتے آپ کو جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب ایک ایک پتہ لیں اور کوئی وہ لاٹھی لیں اور اس سے جھاڑیں وہ تو خود جھڑ جائیں گے اسی طریقے سے غلط فکر جو تھا اس کے اس کی وجہ سے غلط اخلاق تھے غلط اعمال تھے غلط افکار کے بنیاد پر غلط عادات تھی غلط اتوار تھے وہ اب خود بخود جو ہے جھڑ جائیں گے پک جھڑ کا موسم جیسے ہوتا ہے یہ ہے اصل میں تسکیا تتہیر فکر کے نتیجے میں تتہیر اعمال فکر صحیح ہوگی اسی لیے بہت مشہور جملہ ہے یہ جو شکرات کا ہے کہ علم نے ہے اور جہالت بدی ہے علم اگر علم میں صحیح ہے اس سے خود بخود انسان کا عمل درست ہوگا نیکی ہو جائے گی جہالت یعنی یہ کہ غلط نظریات دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں غلط افکار ہیں غلط عقائد ہیں اس کا نتیجہ لازمن وہ جہالت جو ہے وہ بدی کو جنم دے گی تو علم نیکی ہے جہالت بدی ہے اگر صحیح علم صحیح فکر صحیح نظریات صحیح عقائد ذہن میں آ گئے تو غلط افکار کی بناد پر جو غلط اعمال تھے وہ خود ختم ہو جائیں گے اب یہ گویا کے وقت آیا ہے کہ اب صحیح افکار و اعمال کی اسے تلقین کیجیے اب گویا کے ریسپٹیو ہے جیسے کہ کھیت کو آپ نے تیار کیا ہے ہل چلایا ہے اس کے لیے ساری آپ نے زمین جو ہے پوری طرح تیار کر لی ہے اب بیج ڈالیں گے باراور ہوگا اب اس کہیے نماز پڑھ اب وہ نماز پڑھے گا وہ نماز اب اس پر چھوسی ہوئی نہیں ہوگی زبردستی کی نماز نہیں ہوگی وہ, وہ نماز نہیں ہوگی جو ضیاءلخ صاحب کے دور میں سلاد آرڈیننس کے نتیجے میں دفاتر میں جس کا اہتمام کیا گیا تھا وہ زور کی نماز تو ہو جائے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اصل کی تو نہیں ہوگی اس لیے کہ آرڈیننس جو ہے وہ تو دفتری اوقات ہی کو کور کر سکتا تھا اس سے زیادہ کی تو اس کے اندر تاثیر نہیں تھی تو وہ نماز اب اندر سے نکلے گی انسان کے اپنے وجود میں سے برامد ہوگی اور جب اس میں استحکام پیدا ہو جائے گا یہ شخصیت بحثیت کل نصرت یہ کہ انسان کا جو حیوانی وجود ہے بلکہ اس کا روحانی وجود دونوں کی جو مرکب شخصیت ہے جب اس میں میچورٹی پیدا ہوگی یہ ہے حکمت حکمت اسے لفظ استحکام ہے اصل میں ہا کاف اور نیند جو ہے ماندہ اس کی بنیاد ہے جس سے کہ لفظ مستحکم بنا استحکام کسی شے کا پختہ ہو جانا عقل انسانی کی فکر انسانی کی پختگی برسکتے کہ وہ مجرد عقل نہ ہو محض لاجک نہ ہو عقل محض اور ملتق محض نہ ہو بلکہ اس میں فطرت کے بھی وہ تمام اشاراتزمر ہے فطرت انسانی میں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ ساری بحث ہمارے ہاں تیسرے سبق کے دوران آ چکی ہے ولاقا دات اینا حکمت کی بحث جو ہے وہاں پر تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے یہ ہے ترتیب کسی انسان کو تبدیل کرنے کے لیے اور کسی انسان میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے اس کا ہے یہ پروسس کے جو بیان ہو رہا ہے یتلو والے ہی مایاتی اس کے ذریعے سے فکر کی تطہیر ہوگی ایمان جاگوزی ہوگا انسان کے باطن میں چون بجا در رفت جب قرآن اندر اترتا ہے تو اس کے نتیجے میں باطن منور ہو جاتا ہے نور ایمان سے جب یہ ہوگا تو غلط اعمال غلط عادات غلط اتوار خود بخود جھڑ جائیں گے یہ تسکیہ ہے جب یہ شکل ہو چکی اب حکم دیجئے دیکھو یہ حرام ہے دوسری مرتبہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ایک مرتبہ کا کہنا کافی ہے یہ حرام ہے ساٹھ ساٹھ برس بیت گئے تھے جنہیں شرابیں پیتے ہوئے تھے. ایک حکم آیا کہ حرام دے اور اس کے بعد انہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ کوئی شے ایسی بھی تھی جو ہماری گٹی میں پڑی ہوئی تھی ان کے نزدیک تو پینے کی شہ ہی دراصل تک وہ تھی پانی تو ایسے ہی جیسے کہ آج مغربی معاشرے میں ہے پانی پانی تو کچھ اور چیزوں کے لیے تھا اصل شہ تو شراب میں پینے کی لیکن یہ کہ پھر وہی وہ قوم ہے اگر کہتے ہیں کہ شراب جو ہے ہیبٹ میکنگ چیز ہے آدت ہو جاتی ہے انسان کو سڈن وڈراول جو ہے اس سے اندیشہ ہے صحت کے لیے جان کو لیکن یہ کرشمہ ہے یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن کی گرٹی میں شراب تھی ایک حکم آیا ہے جس نے اسی وقت پی تھی اس نے بھی حلق میں انگلی ڈالی ہے طے کر دیے برتن توڑ دیے مدینے کی گلیاں جو ہیں وہ شراب کی نتیاں بن گئی اس لیے کہ پہلے وہ مراحل طے ہو چکے تھے یتلو علیہ ہم آیات ہی اب یعلمہم اللہ الکتاب کا وقت آیا ہے کہ آکام دیے جائیں یہ لازم ہے کرو یہ حرام ہے مشتنی ہو جاؤ